رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یا لڑکوں کی تھی اور اس کے انچی ان کا خزنہ تھا اور ان کا باپ ان کا آدمی تھا تو اب کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں ہیں اپن جوان کو پہنچ اور اپنا خزنا نکال اب کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنی حکم سے نہ کیا یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر اب سے صبر نہ ہو سکا